بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من زندك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيم سلطة ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں اس سرح مبارکہ میں چار رکو انتیس آیات پانچ سو اٹسٹھ قدمہ دو ہزار پانچ سو انسٹھ حروف ہے اس سرح مبارکہ کا سیل رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر گیارہ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس سرح مبارکہ میں ایک اہم ترین واقعات ابتدائی رقو میں مضبوط ہے اور وہ واقعہ ہے سلحیہ کا ان آیاتوں کا جو زمانہ نزول ہے اس پر مفسرین متفق ہے کہ یہ ضرح مبارکہ ہجرت کے چھٹے سال ذکائد کے مہینے میں نازل ہوا اور اس وقت جب جباب صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف واپس تشریف لے آ رہے تھے اس سورہ مبارک کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کے بارے میں صحیح میں آتا ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں عمر ادا فرمایا ہے پیغمبر کا خواب محض خواب اور خیال نہیں ہوتا بلکہ وہ وہی کا ایک قسم ہوتا ہے اس لیے در حقیقت یہ خواب نرا خواب ہی نہیں بلکہ ایک حکم ولاحی تھا جس کے پیروی کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھی بظاہر اسباب اس پر اس ہدایت پر عمل کرنے کی کوئی صورت ممکن نظر نہ دیتی منکرین اور پریش نے چھ سال سے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا راستہ بن رکھا تھا اور اس پورے مدت میں کسی مسلمان کو انہوں نے حج اور عمر تک کے لیے حدود حرم کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی تھی اب آخر یہ کی کیسے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ لوگ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے ایک جماعت کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا خواب بتایا جس میں وقت کا تعین نہیں تھا لیکن شوق تھا بہت زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حرم میں جانے کا اور صحابہ کرام کو بھی چنانچہ انہوں نے ظاہری اسباب اور کفار کے دشمنیوں کا پرواہ کیے بغیر اللہ پہ توکل کر کے وہ مکہ کے لیے نکل پڑے جب مکہ کے سرحد کے قریب حدیبیہ نامی مقام پر پہنچ گئے تو کفار کے طرف سے مکہ کی طرف سے ان کو پیغام دیا گیا کہ بے ان کو مکہ آنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر وہ آئیں گے تو یہاں ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی اور جنگ ہوگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چودہ سو صحابۂ کرام کے ایک جماعت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور یقین دہانی کے غرض سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ جا کر ان لوگوں کو سمجھا دیں کہ بھائی ہم صرف عمری کی نیت سے آئے ہیں ہمارے پاس کوئی آلات ضرب و حرب نہیں ہے اگر ہمارا مقصد جنگ کرنا ہوتا تو پھر ہم بڑے پیمانے پہ اسباب حرب و ضربی لے کے آتے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور دوسری طرف یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ بے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے لوگوں نے شہید کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کر دیا اور ان کے سامنے سارے حالات رکھ لی کہ دوستو ہم پہ کفار کے طرف سے جنگ مسلط کیا جا رہا ہے ظلم کی انتہا کر دی گئی جی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے گھر کے زیارت کی اجازت نہیں دی جا رہی اور اس کے برخلاف انہوں نے ہمارے ایک سفیر کو بھی شہید کر دیا یعنی حضرت عثمان غنی کو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ فرمایا کہ اب ہم یہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا بدلہ نہ دیں ان صحابہ کرام نے جن کو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان تھا اور یقین تھا انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدہ کیا اور وہ اپنے اس معاہدے پر مطمئن تھے جب مکہ کے سرداروں کو مسلمانوں کے اس معاہدے کے بارے میں خبر ملی تو انہوں نے حضرت عثمانی غنی ربی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک ایچا کہ بھائی اس سال تو کسی صورت ہم مسلمانوں کو زیادہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے آنے والے سال مسلمان اگر چاہیں تو وہ حرم میں آ سکتے ہیں عمر اور حج وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی ان لوگوں نے بڑی کڑی شرائط رکھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس معاہدے میں جو بات سر فہرست تھی وہ یہ تھی کہ یہ معاہدہ دس سال تک کے ہوگا کچھ لوگ مسلمانوں میں سے اس معاہدے پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے تھے کہ دس سال تک چھ سال انہوں نے پہلے ہمیں ہمارے علاقے ہی سے دور رکھا اور اب مزید دس سال تک یہ ہمیں دور رکھنے پر بزد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان پر کو اللہ تبارک و تعالی آسانی کا سامان پیدا فرما دے گا اور ایسے سولہ کے بعد جب مسلمان اپنے جنوب کی طرف سے مطمئن ہو گئے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے شمال عرب اور وسط عرب کے تمام مخالف طاقتوں کو بآسانی با مسخر کر لیا سونے ہدیبیہ پر تین ہی مہینے گزرے تھے کہ یہودیوں کا سب سے بڑا جو گڑھ تھا خیبر وہ فتح ہو گیا اس کے بعد صدق واد خورا تبوک اور جتنی بھی دوسری بستیاں تھیں غیر لوگوں کے وہ اسلام کی زیر نگی آتی چلی گئی پھر وسطی عرب کے وہ تمام قبیلے بھی جو یہود اور قریش کے ساتھ گٹھ جوڑ رکھتے تھے ایک ایک کر کے تابع فرمان ہو گئے اس طرح کے ضلاع نے دو ہی سال کے اندر عرب میں قوت کا توازن اتنا بدل دیا کہ قریش اور مشرقین کے طاقت دب کر رہ گئی اور اسلام کا غلبہ یقین ہو گیا اس میں ایک بہت بڑا سبق بھی ہے جب مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا اور انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ جب تک ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہوگی اور ہمارے اتحادی مضبوط اور خرخوا نہیں ہوں گے تب تک ہم کسی بھی مقصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو اس دوران میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سفارتکاری سے کام لیا اور وہ سفیر اتنے مخلص تھے کہ انہوں نے چند ہی سالوں میں ہر طرف اپنے خیر خواب پیدا کر لیے اور جو لوگ قوریش مکہ کے خیر خواتے ان کے خیر ہی ان کے ساتھ یا تو کمزور پڑ گئی یا سر سے ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صلح میں گویا ہم نے آپ کے لیے کامیابی کو پوشیدہ رکھا ہے لیے اس سلح میں بظاہر مکہ کے سردار جو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں یہ حقیقت میں ان کی کامیابی نہیں حقیقت میں یہ ان کے ناکامی کا بنیاد ہے رحمان ہے شروع اللہ, اللہ کے نام سے جو بہار میں حربان نہایت رحم کرنے والا ہے اِنَّا فتحنا لك فتح مبینا بے شک ہم نے فیصلہ کر دیا آپ کے لیے واضح فیصلہ کرنا یا ہم نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی واضح کامیابی عطا فرمانا یا پھر اللہ من قدلم تاکہ معاف کرتے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکا تیروں گنا سے وہ مات اخر اور جو کچھ پیچھے رہے اب پیغمبر تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے ہر پیغمبر معصوم الخطا ہوتا ہے تو ان کے گناوں کے معافی کا تو پھر سواری نہیں ہے لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ کے پیغمبر کے ذریعے مسلمانوں کے لیے نظر ہوا لہٰذا اس طرف مخاطب تو اللہ کے رسول ہے لیکن خطاب اور حکم جو ہے وہ اہم مسلمانوں کے کہ جو بھی مسلمان اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور یو ذمہ نعمت و علائی اور تاکہ اللہ اپنے نعمتوں کو آپ پہ پورا کر دیں وہ یہ اگر سورا اور تاکہ اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دیں اور سیدھے راستے پہ چلنا تبھی بھی ممکن ہے کہ جب اللہ تبارک و کے حکم پہ یقین کر لیا جائے بحم الله نصرنا عتیزہ اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زبردست مدد کرے بالمن کہ جس نے اتارا اطمینان مسلمانوں کے دلوں میں لز داد تاکہ اور بڑھ جائے ان کا ایمان ماں ایمان کے ایمان کے ساتھ ولی اللہ جنو تو اور اللہ ہی کی ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے وہ کام اللہ علی منحقیمہ اور اللہ خبردار حکمت والا تاکہ وہ داخل کر دیں یا پہنچا دیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والے عورتوں کو جن باغوں میں ایسی من تحت تجتے انہار جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں خالدین فیحا وہ صدا رہیں گے اس میں وہی فرآن سیاح اور معاف کر دیا جائے گا ان پر سے ان کے گناہ وکا نژاد کا عیند اللہ حفوظ الظیمہ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑی کامیابی ہے وہ یو عزی اور تاکہ آزاد کرے اللہ دغابازوں کو مردوں کو والمنافقات اور عورتوں کو ولمشرقین اور شرک کرنے والے مردوں کو ولمشرکات اور شرک کرنے والی عورتوں کو الین بل سو جو گمان رکھتے اللہ کے بارے میں برے گمان رکھنا الہ ہند سو انہیں پڑھنے والی ہے مصیبت ان کے بری گمانوں کا خطب اللہ علیہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پہ غصہ ہے لان اور لانا ہے جہنم اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے وہ سات اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہر جانے کی بلی اللہ جنوب ال اور اللہ ہی کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے اور اللہ عزیز الحکیمہ اور ہے اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والا اب بظاہر مسلمانوں کے اس معاہدے سے گفار بڑے شادی بجا رہے تھے اور یہ کہتے رہے آپس کے مجلسوں میں کہ جب ہی مسلمان اپنے عمری تحریک میں بھی ناکامی سے جو چار کر دیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو برا سوچ رکھتے ہیں مردوں میں سے یا عورتوں میں سے جلد یہ خود اپنے ان برے سوچوں کے شکار ہو جائیں گے انسل کا بے ہم نے آپ کو بھیجا شاہر حالات بتانے والا اور مبشرن اور خوشبری سنانے والا اور نظیرہ اور ڈر سنانے والا تاکہ لوگوں کو آپ ان کے مستقبل کے حالات سے آگاہ کر لیں لو مینو بلّاہ تاکہ وہ لوگ ایمان لے آئے اللہ پر وہ رسول ہے اور اس کے رسول پر اور تو عز اور یہ کہ تم مدد کرو اس کی تو اور یہ کہ اس کے عظمت کا خیال کرو وہ تو سب اور یہ کہ تم تصدیح بیان کرو اس کے صبح اور شام یعنی ہر وقت انبائے رونق بے شک لوگ جنہوں نے آپ سے بیعت کی ان نما یوبائے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے ان کی یہ بیعت آپ کے ساتھ گویا در حقیقت اللہ کے اوپر اعتماد کا, وظہر ہے. اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر فمن نکسا پس جس نے بھی اس قول کو توڑا ان کو سوالہ نَفْسِهِ پس بس وہ اس معاہدے سے نکلے گا اپنا نقصان کر کے امن اوفا اور جس نے پورا کر دیا بما وہ جس چیز پر اقرار کیا اس نے اللہ سے فسجد عجر عصیمہ سجد وہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عجر عظیم عطا فرمائے گا اور عجر عظیم سے مراد دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے کی جس نے بھی اپنے اس وعدے کا وفا کیا اس بیعت کو پورا کر دیا جس کا اقرار اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے کی کیا ہے کہ چاہے میرا کتنے ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے ہم اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں گے اور ایک لمحہ بھی اللہ کے رسول کو تنہا نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس مشکل گھڑی میں کی ہوئی وعدے کو پورا کرے گا تو یہ وعدہ اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا اجر بھی اللہ ہی دے گا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے آیاتوں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت رضوان مشمولیت اختیار کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ نے دنیای زندگی میں ہی ان کو جنتی ہونے کی خوش خبری سنا دی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ذرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا شبس فاريس ورائفة تركه یہ رکو آیت نمبر گیارہ سے لے کر آیت نمبر اٹھارہ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا عمری کی اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مسلمانوں کو بھی جانے کا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ بھئی جو بھی لوگ ہمارے ساتھ مزید چلنا چاہتے ہیں ایمان کا دعوی کرنے والے وہ ہمارے ساتھ ضرور جائیں لیکن جو لوگ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے مناسبین میں سے انہوں نے آپس میں کہا کہ بھئی اب ہی تو کچھ سالوں پہلے مدینہ کے اندر انہوں نے مکہ کے کچھ سرداروں کو قتل کر دیا ہے اور اب یہ ہے کہ چلے ہیں مکہ ان کے درمیان عبادت کرنے وہ ان کو چھوڑیں گے یہ کچھ قبیلے کے افراد تھے قبیلہ اسلم مزینہ اور اسی طریقے سے قبیلہ غفار اشا وغیرہ لہذا ان کے ساتھ جا کر ہم اپنے آپ کو خطرات میں نہیں ڈال سکتے اسی طرح انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے میں پوپر سے کام لیا یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے پوچھ کر گئے راستے میں جب واقعہ صلح حدیبیہ پیش آیا اور اس واقعہ صلح حدیبیہ میں بظاہر جو کچھ دفعات کفار نے مقرر کیے تھے اس معاہدے کے اندر وہ مسلمانوں کے لیے بہت گراں تھے بڑے مشکل تھے اور ان سے مسلمانوں کے دلوں میں ایک طرح کا بےچینے کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور ناراضگی سے کچھ صورتیں ان کے دلوں میں آ گئی تھی کہ بھی ان بنیادوں پر تو ہمیں ان کے ساتھ معاہدہ کرنے نہیں چاہیے تھا اور ہمیں جہاد کر لینا چاہیے تھا ان لوگوں کے خلاف لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس معاہدے کے پس منظر میں جو فوائد تھے مسلمانوں کے لیے وہ اللہ کے علم میں تھے اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو معاہدہ کرنے کا حکم دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ واپس لوٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بے خیبر میں جو آباد یہودی ہیں ان کے ساتھ جنگ کر لیا جائے جہاد کر لیا جائے اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے کہ مدینہ منورہ میں ہجت کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے جنگ نہ کرنے کے لیکن ان لوگوں نے اندر اندر ان قبائل کے ساتھ ساز باز کر دی کہ جن قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے کے معاہدے نہیں کیے تھے بلکہ وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے درپے تھے کہ بے تم حملہ کرو جگہ ہم دیں گے راستہ ہم سمجھائیں گے اور پناہ بھی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ بھئی مکہ سے واپس جاتے ہی ان کے خلاف جہاد شروع کر دیا جائے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور اپنے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا تو یہ قبیلے کے افراد بھی اپنے علاقوں سے اپنی بستیوں سے نکل پڑے اور کہنے لگے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جہاد میں شرکت کریں گے اللہ تبارک کو دن فرمائن ان کو بتا دو کہ یہ لوگ اس مارکی میں شرکت نہیں کریں گے اس لیے کہ جو مرحلہ مشکل تھا اس مرحلے میں تو ان کو اپنے جانوں کی پڑی ہوئی تھی یعنی نہیں آپ کے ساتھ مکہ میں جانے کے وقت اور اب جب ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ بے خیبر میں جو بہودی آباد ہے وہ تعداد میں کم ہیں اور ان کے ساتھ جنگ کر کے ہمیں مالی غنیمت ملے گا تو اب یہ اپنے بلوں سے باہر نکلے اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ اب تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے ہاں جس سے آگے اور بھی مارکے ہوں گے ان مارکوں کے دورانی میں بھی تمہیں دعوت دی جائے گی اور اس میں پھر تمہارے امتحان کیا جائے گا کہ تم کتنی مخلص ہو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس لیے کہ اب جو تمہارے اندر کا چیز سامنے آیا ہے اخلاص کی صورت میں وہ تو بڑا کمزور ہے کہ تم مشکل میں اللہ کے رسول کے ساتھ کرے نہیں ہوئے ہو اور یہاں جو باہر نکل آئے ہو تو یہ اللہ کے رسول کے ساتھ اخلاص کے طور پر نہیں بلکہ اپنے دنیاوی مفادات کی حصول کے لیے چنانچہ شہر بل ہے سیدود الرقل مخلفون اب کہیں گے تو سے پیچھے رہ جانے والے من مین الرابیوں میں سے کہ بھائی شغلتنا اموالنا ہم کام میں لگے رہ گئے اپنے مالوں کے وہ آلونا اور اپنے گھر والوں کے فصل پھر لنا سو آپ ہمارے لیے بخشش کے دعا کیجیے یعنی بہانہ کریں گے یہ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ سے واپسی پر ہی راستے میں بتا دیا کہ آپ مدینہ میں پہنچیں گے تو وہاں سے آپ کے ساتھ مکہ نہ والے لوگ یہ بہانے کریں گے یہ خود ابھی السنتی ہیں اپنے زبانوں سے مالے صفی وہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اس لیے کہ ان کے دلوں کی بات تو وہی تھی جو آپس میں کہتے رہے کہ بھئی یہ لوگ وہاں جائیں گے کیونکہ قریش ان کو زندہ واپس آنے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کو فرماتے ہیں کل کہہ دیجیے اس کا کیا بس چلتا ہے اللہ کے سامنے کسی بھی معاملے میں ان اگر وہ چاہے تمہارا نقصان اور نفع یا وہ چاہے تمہارا فائدہ تو اگر اللہ فائدہ دینا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اللہ کے اس تکلیف کے راستے میں بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا بلکہ بما دام خبیر بلکہ اللہ ہے تمہارے سب کاموں سے باخبر بند بلکہ تم نے خیال کر رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان آپس کے پوشیدہ مشوروں کو ظاہر فرماتا ہے کہ بلدن انتم بلکہ تم نے تو خیال کر دیا تھا یہ کہ ہرگز واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے پیغمبر والمؤمنون اور ایمان والے ادیم اپنے گھروں کو دی فی قلوبکم اور داخل ہو گئی تھی یہ بات تمہارے دلوں میں خوبصورت بن کر وہ زنن اور تم نے خیال کر رکھے تھے بہت برے خیال کرنے وہ کم تم قوما اور تم قوم ہو تباہ ہو جانے والی اور منلم بلّہ رسولی ہی اور جو کوئی یقین نہیں کرتا اللہ پر اس کے رسول پر دفعہ آتد نہ دل کافری نسائ ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے بڑھتی ہوئی آگ سما ہوا ارد اور اللہ ہی کے لیے راج آسمانوں کا اور زمین کا یا وفر علی وہ بخشے جس کو چاہے وہ عزب و اور عذاب میں ڈالے جس کو چاہے وہ کانواہ اور ہے اللہ غفور معاف کرنے والا رہیماں مہربان سیق المحلفن اب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے اذا طلب تم علا جب تم چل پڑو گے مال غنیمتوں متوں کی کے لینے کے لیے اتاخو تاکہ تم ان کو لو وہ کہیں گے ضرور نہ ہمیں بھی جانے دو نہ تبی تاکہ ہم تمہارے ساتھ چلیں یہ چاہتے ہیں کلام اللہ بدل دے اللہ کا کہا ہوا خود کہہ دیجیے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے ایسے ہی قال من قبل اللہ نے پہلے سے فرما دیا پس وہ لوگ کہیں گے بل سدون کہ تم جو ہمیں اپنے ساتھ نہیں جانے دے رہے ہو تو تم ہم سے حضرت کرتے ہو اللہ فرماتے بلکہ نلائف کہوں اللہ کلیلہ بلکہ وہ لوگ نہیں سمجھتے مگر بہت کم اور وہ سمجھنا یہ ہے کہ جو مشکل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مخلص ہوتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور جو مشکل میں دائیں بائیں ہوتا ہے تو پھر آسانی سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے جو لوگ مشکل میں صلیح دیدیا کے موقع بھی ثابت قدم رہے اللہ نے وزو خیبر کے دورانی میں مال غنیمت کے ذریعے ان کے مدد فرمائی اور ان کو خوشحالی کے اسباب دام پہنچائے لیکن جو پیچھے رہے وہ یہاں کی خوشحالیوں سے محروم رہے قُل من الملین اور پیچھے رہنے والے دیہاتیوں میں سے ان کو ستود قومن سو جلد تمہیں بلائیں گے ایک ایسے قوم کی طرف البحسن شدید ان جو بہت سخت لڑاکو ہے تو قابل تم ان سے لڑو گے، او اور یا وہ مسلمان ہو جائیں گے تو ان پر اگر حکم مانو گے یہ سکم اللہ عجل حسن تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت بڑا اثر دے گا اس سے اشارہ ہے مستقبل میں کیے جانے والے ان جہادی مارکوں کی طرف کے جو ہونے والے تھے تو اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر تمہارے ایمان اور اخلاص کو جانچا جائے گا اگر تم ثابت ختم رہے تو اللہ تمہیں بھی اجبے اور ثواب سے محروم نہیں رکھے گا وہ ان کا اور اگر تم پلٹ جاؤ گے ما طولع تم من قبل جس طرح کے پہلے پلٹ گئے تھے تو یوز عذاب علیما پھر وہ تمہیں عذاب دے گا درناک عذاب جیسا الگ عامہ جن نہیں اندھے پر کوئی تکلیف وا الگ آواز اور نہ لنگڑے پر ہر کوئی تکلیف وا الگ مریض ہر اور نہ بیمار پر کوئی تکلیف یعنی ان لوگوں میں کوئی تکلیف ان پر نہیں ڈالے گی کہ وہ اندے ہونے کے باوجود لنگڑے اور مریض ہونے کے باوجود ہر حال میں جہاد پہ جائے ان کو یہ تکلیف نہیں دی گئی جن کے پاس یہ ادر شہری ہے اور میں یوت اللہ و رسول ہوں اور جو بھی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے رسول اس کے رسول وہ جنات وہ داخل کرے گا ان کو جنتوں میں ایسی جنتیں تجر تخت النہار جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں یعنی دنیا کی خوشحالیاں تو ایک طرف اصل خوشحالی جو اللہ اپنے وفاداروں کو عطا فرمائے گا وہ جنت کی زندگی کی خوشحالیاں ہیں اور میں اور جو کوئی پلٹ جائے یعنی اللہ پر ایمان لانے کے دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص نہ رہیں تو یہ عذب کو آزاد العلیم اللہ تبارک و تعالیٰ و اس کو عذاب دے گا تکلیف دے آزادی روحشم فتح قریبا چھبیسر فتح کی یہ تیسری رکو ہے یہ رکو آئٹ نمبر اٹھارہ سے لے کر آیت نمبر ستائیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے ان آیاتوں میں پھر اسی بیعت اور وعدے کا ذکر ہے جو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام سے لی گئی تھی اس بیعت کو بیعت روان کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں یہ خوشخبری سنائی ہے وہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے اس خطرناک موقع پر جان کے بازی لگا دینے میں ذرا برابر کا نہ کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سرفروشی کے بیعت کر کے اپنے صادق المان ہونے کا واضح ثبوت پیش کر دیا وقت وہ تھا کہ مسلمان صرف ایک ایک تلوار لیے ہوئے تھے تعداد صرف چودہ سو کی تھی جنگی لباس میں بھی نہ تھے بلکہ احرام کے چادرے باندھے ہوئے تھے اور اپنی جنگی مقام یعنی مدینہ سے ڈھائی سو میل دور تھے اور دشمن کا جو مقام تھا یعنی مکہ جہاں وہ رہش پذیر تھے ان کے قریب ترین پہنچ گئے تھے اور مکہ سے صرف تیرہ میل کے فاصلے پہ تھے اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے ان لوگوں کے اندر خلوص کی کچھ بھی کمی ہوتی تو وہ اس انتہائی خطرناک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جاتے اور اسلام کے بازی ہمیشہ کیلئے ہار جاتی ان کے اپنے اخلاص کے سوا کوئی خارجی دباؤ ایسا نہ تھا جس کے بنا پر وہ اس بیعت کے لیے مجبور ہوتے ان کا اس وقت خدا کے کی دین کے لیے مرنے مارنے پر آمادہ ہو جانا اس بات کے واضح دلیل ہے کہ وہ اپنے ایمان میں صادق اور اپنے اعمال میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص تھے اور وفاداری ان میں بدرجہ کمال موجود تھی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ سند خوشنو کی عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ان کو یہ بتلا دیا کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اور تم وہ لوگ ہو جلد ہی تمہیں راضی کر دیا جائے گا چنانچہ اشار ہے رضی اللہ و یقیناً اللہ راضی ہو چکا عن المؤمنین ایمان والوں سے اذ یبا جب وہ بیت کرنے لگے تھے آپ کے ساتھ تحت اس درخت کی نیچے. وہ درخت ایکڑ کا درخت تھا جس کے نیچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور شہادت عثمان کا خبر سن کر اسی درخت کے نیچے آپ نے صحابہ کے سے اس بات پہ بے وعدہ لیا کہ اگر یہ خبر سچی ہوئی تو ہم گو کی جنگ کی نیت سے نہیں آئے لیکن جب یہ جنگ ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے ظلم اور ستم کے انتہا کر دیا گیا ہے تو اب ہم خون عثمان کا بدلہ لے کے رہیں گے یا اگر وہ زندہ ان کے خیر میں موجود ہو تو اس کو چھوڑا کے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا سکینہ سے مراد وہ قلبی کیفیت ہے جس کے بنا پر ایک شخص کسی مقصد عظیم کے لیے ٹھنڈے دل سے پوری سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے اور نتیجے کو ذہن سے نکال دیتا ہے اس لیے کہ اس کا مقصد اس کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہے تو مسلمانوں کا مقصد واضح تھا وہ اور وہ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی وہ قریبا اور ہم نے انعام میں دیا ان کو قریب کی کامیابی یعنی خیبر کے فتح کی صورت میں وما عنیمت کا اور بہت سا مال غنیمت یا حضون جن کو وہ لیں گے کیونکہ یہ سورہ مبارکہ مبارکیبیا سے واپسی پر مدینہ میں پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی نازل ہوا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں ہی مسلمانوں کو ان مال غنیمتوں اور فتح یادوں کی خوشخبریاں سنائی وکان اللہ حکیمہ کیا ہے تم سے اللہ نے بہت سے غنیمتوں کا جو تم, فَعَجَّلَ لَكُمْ سو جلدی تم کو یہ یعنی تمہیں جلد ہی جو مال غنیمت ملنے والی ہے ان میں سے ایک غزوائے خبر ہے وکفا آئے دیا نہ انکم اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم پر سے بلی ولیکون تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں میں آپ لوگ ایک مثال بن کے رہیں کہ جن کو اللہ حفاظت سے رکھے ان کو کوئی نقصان سے ہمکنات نہیں کر سکتا حالانکہ یہاں مسلمانوں کا نقصان ذہنی حوالے سے بڑے بازش تھا کہ اس سے پہلے جنگی ہوئی تھی احزاب اس سے پہلے ہوا اور اس میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا مکہ کے سرداروں کو اس سے پہلے خود ہوا اس میں اس سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور اسی طریقے سے پھر بدر اس سے پہلے ہیں اس میں بھی ان کی کمر ٹوٹ گئی تو ظاہر بات ہے کہ یہ مسلمان کمزور حالت میں ان کے درمیان جائیں اور پھر ان سے بچ کے آئیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنایا وہ یہاں مُسْتَقِيمًا کم اور تاکہ وہ تمہیں چلا دے سیدھے راستے پر وہ اور ایک اور کامیابی لم تقدر والے تمہارے بس میں نہیں ہے تد احات اللہ کے قابو میں ہے وہ کام اللہ علیہ اور ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا فرض کریں کہ ص ہوتے نہ ہوتا اور کفار جنگ ہی بے اماد رہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پس منظر بھی بیان فرما دی کہ ولاؤ کا ملدین اور اگر لڑ پڑتے تم سے وہ لوگ جو منکے ہیں لو لول لبول ادبار البتہ پھیر جاتے پھیٹ پھیر کر یعنی بھاگ جاتے پھر نہ پاتے کسی کو اپنا حمایتی والا نہ اور نہ کسی کو مددگار سنت اللہ اللہ کا طریقہ یہی ہے قد خلط من قبل جو چلے آتی ہے بہت پہلے سے اللہ اور تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کے اس طریقے کو بدلا ہوا جب مسلمان یکسوئی کے ساتھ اللہ کے رضا کے کی حصول کے لیے اپنے تمام تر دستیاب ممکن وسائل کو بروکار لائیں اور میدان عمل میں نکل جائیں اور دشمن ان سے طاقت میں ہر لحاظ سے زیادہ ہو تو ایسے ہر موقع پہ اللہ کی طرف سے مدد یقینی ہوتی ہے تو مسلمانوں کا مقصد اپنے گھروں سے نکلنے کا ہوتیبیا کے مقام پہ اللہ کی رضا کا حصول تج کرنا نہیں تھا لیکن جب ان پر جنگ مسلط کی گئی تو وہ دستیاب وسائل جو ان کے پاس ممکن تھے جمع ہو کر انہوں نے کہا کہ پرورتگار اب ہم تیرے حوالے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں کی قوت طاقت ہر لحاظ سے تم لوگوں کے مقابلے میں دو چند تھی اگر لڑائی ہو جاتی تو پھر اللہ کا مدد فوری طور پر تمہارے شامل حال ہو جاتا وہ لدی اور اللہ وہ ذات ہے جس نے رو کے رکھا ان کے ہاتھوں کو انکم تم پر سے وہ اے دمارے ہاتھوں کو آن ہے ان اللہ جو کچھ تم, تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے واقعہ یہ ہے اس آیت کے پس منظر کا کہ مسلمان جب حجیبے کے قریب پہنچ گئے تو مکے والوں نے اسی افراد مسلح کا ایک دستہ بھیجا اس نیت سے کہ ہی ان کو موقع ملے گا وہ گاڑیوں سے چھپ کر مسلمانوں پہ حملہ اور ہو جائیں گے اور اس طرح سے مسلمانوں کو نقصان سے ہم کنار کر دیا جائے گا لیکن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے ساتھ چھ چار کیے بغیر وہ لوگ مسلمانوں کے قابو میں آ گئے اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کے پیش نظر ان لوگوں کو چھوڑ دیا اس لیے کہ اگر ان کو گرفتار رکھتے یا ان کو قطر کر لیتے تو پھر جنگ ناگزیر ہو جاتی اور اس وقت جنگ کرنا مسلمانوں کے مفاد میں نہیں تھا اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھا کہ اگر مسلمان ان کو نہ دیکھتے اور نہ پکڑتے اور پکڑنے کا طاقت اور ہمت اللہ مسلمانوں کو عطا نہ کرتے تو ان مسئلہ لوگوں کو گرفتار نہ کرنے کی وجہ سے یقین طور پہ وہ لوگ ان کو نقصان پہنچا جاتے تو اللہ تبارک و اطالعہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا احسان ہے یہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا المسجد الحرام اور جنہوں نے تم حرام سے روکا و لہری اور کوفن کے قربانی کو بھی جو بند پڑی ہے محلہ اس بات سے کہ وہ اپنی جگہ تک پہنچا دی جائے یعنی حرم کے اس حصے تک قربانی کے جانور پہنچنے نہ دیے جہاں لے جا کر ضبط کرنے کا عام دستور اور معمول ہے میں ہی رکے پڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اگر نہ ہوتے ایمان والے مرد و نسا اور ایمان والیاں عورتیں لم جو تمہیں معلوم نہیں ہوں یہ کہ تم ان کو رون ڈال سے الزام بغیر علم بخبری میں تو اللہ تبارک وطالع فرماتے ہیں پھر یہ مصالحت نہ ہو جاتی, ہو جاتی اور جنگ ہو جاتی اور جنگ ہونے کی صورت میں جیسے کہ اللہ نے گزشتہ وضاحت فرما دی ہے کہ منکرین باغ جاتے ہار جاتے لیکن نتیجہ کیا ہوتا کہ مسلمان جب جنگی انداز میں مکہ کے اندر داخل ہو جاتے تو پہچانے بغیر اور جانے بغیر وہ مسلمان بھی اس لڑائی کے زد میں آ جاتے جو مکہ کے اندر تھے اور کسی عذر کے وجہ سے وہاں سے ہجرت نہیں کر سکے تھے تو جب وہ مسلمان ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے جاتے ہیں یا ان کو تکلیف پہنچتی تو پھر لوگ وہ الزام ان مسلمانوں پہ لگا لیتے کہ بھئی یہ کیسے مسلمان ہے یہ اپنے مسلمانوں کو مار رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس ناکردہ الزام کا بھی خطرہ تھا لہذا اس سے بھی میں نے تمہیں بچا لیا سلح ادیدیہ کی صورت میں لفم اللہ, اللہ داخل کرے اپنے رحمتوں میں جن کو چاہے لو اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جاتے ہم آفت ڈالتے منکر من منکروں نے فی من اپنے دلوں میں کھجورت حمیت الجاہلی اور وہ زد بھی جاہلیت کی ان الله السکی على رسوله وہ اللہ رسول نے اپنے رسول کی طرف اطمینان بالمن اور مسلمان مسلمانوں پر وہ الزما ہوں اور قائم رکھا ان کو ادب کے بات پر وہ قان و اور وہی اس بات کے زیادہ مستحق تھے وہ اور اسی بات کے اہلیت تھے وہ قان اللہ بک الشہ اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رہنے والا بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہمارے پاس جنگی سامان حرب و ضرب نہیں ہے ہم محاذ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں لیکن وہ لوگ تھے کہ جو اپنی ضد کے قائم تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ تو اپنے دلوں میں وہ زد جاہلانہ رکھ کر اپنے موقف کے ڈٹے رہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اطمینان نازل کر دیا اور مسلمانوں کو تقوی والی بات یعنی نفرمانیوں سے اور لڑائیوں سے اور جھگڑوں سے بچنے والی بات اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی اس لیے یہ مسلمان ہی اس کے زیادہ حقدار ہے کہ وہ تخوا کے راستے کو اختیار کریں اور پھر مسلمانوں نے اس لڑائی سے بچنے کا راستہ اختیار کیا جس کے بدلے میں اللہ نے ان سے اپنے رضامندی اور مستقبل قریق میں اللہ نے انہیں بہت بڑے کامیادوں کی خوش خبیاں سنائیں وآخر دعوانا الحمدللہ سے رب العالمین اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیہ رسول بالحق فتحری چھبیس پار سرائے فتح کی یہ چوتھی اور آخری حقوق ہے یہ یروکو آیت نمبر ستائیس سے لے کر اختتامی صورت آیت نمبر تیس تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے ان آیاتوں کے پس منظر میں مفسرین نے جو احادیث نقل کی ہے ان میں سے یہ بھی ہے جیسے کہ سورہ مبارکہ کے ابتداء میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا اور چونکہ پیغمبر کا خواب وحی کا ایک قسم ہوتا ہے وہ عام خوابوں کے طرح خواب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب پھر صحابہ کرام سے بیان کیا کہ بے میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم مکہ میں امن کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں اور کوئی رکاوٹ رکاوٹ ڈالنے والوں نے نہیں ڈالی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا تو جو کہ ان صحابہ کے میں سے بے شمار مجاہدین مہاجرین تھے جو مکہ سے ہجتر کر کے مدینہ چلے گئے تھے اور ان کا اصل وطن جو تھا وہ مکہ تھا اور دیگر جو مسلمان تھے ان سبوں کے دلوں میں کافی عرصے کے گزر جانے کی وجہ سے کہ انہوں نے مکہ میں آ کر طواقع کا بت اللہ نہیں کیا تھا ان کے دلوں میں خواہش تھی کہ ہم جلد سے جلد مکہ میں جائیں لیکن چونکہ نارمل طریقے سے وہاں جانا ممکن نہیں تھا جب اللہ کے رسول کے زبان سے انہوں نے یہ بات سن لی تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب جلد ہی ہمارے اس خواہش کی تکمیل ہوگی لہٰذا انہوں نے اپنے ان خواہشوں کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور اس سے آنے والے سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا ارادہ فرمایا جب صحابہ کرام خدیبیہ کے مقام پہ, پہ پہنچ گئے اور وہاں پر حالات انہوں نے پہلے سے جو انہوں نے ذہن میں بات رکھی تھی اکثر مختلف پائے اور مسلمانوں کو حرم کے اندر جانے کی نہیں دی گئی اور واپس ان کو بیج جانا پڑا مدینہ تو وہاں پہنچ کر کچھ لوگوں نے عارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نے تو ہم سے کہا تھا کہ ہم امن و امان سے مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال یہ ہوگا تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً یوں ہی ہوگا اور ہو کے رہے گا کہ تم امن و امان سے مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طباف کرو گے اور تم میں سے کوئی سر منڈوا کر کوئی بال, قطع بال, قطع بال قطع کر احرام کھولے گا اور وہاں جانے کے بعد کسی طرح کا کٹکا اس کو نہیں ہوگا سے اگلے سال یوں ہی ہوا اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے اس تشویش کا تذکرہ فرمایا ہے کہ لقد صدق اللہ یقیناً سچا دکھلایا اللہ نے رسول اپنے رسول کو خواب بالحق حقیقتا کہ المسجد الحرام کہ تم لوگ داخل ہو کے رہو گے مسجد حرام نے انشاءاللہ اللہ آرام سے محلقین رؤوسکم اپنے بال موڑتے ہوئے ومقصرین اور بعض لوگ اپنے بالوں کو کتراتے ہوئے لا تخافون لات کے لم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانا وہ جو تم نہیں جانتے تھے فریبا پھر اللہ نے مقرر کر دی اس سے پہلے ایک اور نزدیک کامیابی یعنی غزوہ خبر کی اور حدیبیہ کی صورت میں کہ سلح حدیبیہ میں جو ایک بنیادی شرط رکھی گئی تھی شرط رکھی گئی تھی اور وہ یہ کہ دس سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے اس امن کے دورانیے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تیز رفتار سفارت کاری فرمائی اور صحابہ کرام نے بڑے اخلاص کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رابطے قائم کیے جو مخالفین تھے انہیں منایا جو سرکش تھے ان کی سرکشی سرکوبی کی گئی اور مسلمانوں نے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو طاقتور تر بنایا تو یہ مسلمانوں کے لیے کامیابی ہی کا ذریعہ بنا حول نبی اللہ وہ ذات ہے ارسل و رسول جس نے اپنے رسول کو سیدھے راہ پر وہ دین الحقی اور سچی دین پر ہی تاکہ اس کو غالب کر دے تمام ادیانی دنیا پر وفا بلّہ شہیدہ اور کافی ہے اللہ گواہی دینے والا شہادت دینے والا اللہ تبارک و تعالی اس بات کے شاہد ہے کہ اس نے اپنے اس دین اسلام کے حقانیت کو قائم کر کے رہنا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ابو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہے اشد کفار وہ زوراور کافروں پر رحما نرم دل ہے آپس میں یعنی آپس میں لڑائی اور جھگڑے نہیں کیا کرتے بلکہ بحیثیتی مسلمان جب وہ جان کفار کا سامنا کرتے ہیں تو پھر ان کے مقابلے میں وہ مضبوط دل کے ساتھ اور مضبوط مضبوطم کے ساتھ قائم رہتے رضام سی ان کے ان کی چہروں پر ہے من اثر اس رجوع سجنوں کے اثر سے. ان نشانات سے جو چہروں پر ہے یہاں جو بیان کی گئی ہے اس سے مرد کیا ہے کیا وہ محراب ہے جو بعض لوگوں کے چہروں پر ہوتے ہیں اور ان کے ماتوں پہ ہوتے ہیں مراد مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یہ مرد نہیں ہے بلکہ ان نشانات سے مراد وہ نشانات ہیں کہ جو ایک مومن شخص کے چہرے پر ہوا کرتا ہے ایک نورانیت ہوتی ہے اور اس نشانات سے بعض فصلین فرماتے ہیں کہ وہ نشانات ہے کہ جو قیامت کے دن ہوں گے جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث میں ہے کہ جو لوگ نماز ادا کرتے رہے اپنے مقررہ وقتوں میں تو ان کے وہ اعضا جن کو نماز کے ادائیگی کے لیے وہ دہتے ہیں یعنی ہاتھ ہے پاؤں ہے چہرہ ہے قیامت کے دن یہ چمک رہے ہوں گے جو ان کے مسلمان نمازی ہونے کی نشانی ہوگی تو اس سمراد وہ نشانیاں ہیں وہ محراب نہیں ہے جو بعض لوگوں کے ماتوں پہ ہوتے ہیں ضائع کا مسلح تو یہی ہے ان کی مثالیں میں یعنی میں اللہ نے مسلمانوں کی جو مثالیں بیان کی وہ ان اوصاف کے حامل لوگ ہوں گے وہ مسئلوں ہوں پھر اور ان کی مثالیں ہیں انجیل میں. ان جیل کی طرح شک اہو کے جس نے نکالا اپنا کنفل فآذرہو پھر اس کو مضبوط کیا فستغلظہ پس وہ موٹا ہوا فستوہ علا سوق ہی پھر کھڑا ہو گیا اپنے نال پر یعنی اپنے تھنے پر یعجب الظرراء کہ اچھا لگتا ہے خوش لگتا ہے کہتی والوں کو لیعیز علیہ ملک فار تاکہ اس کے ذریعے کافر خوب جنے گی وعد اللہ اللہزین آمنو وعدہ کہ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں وہ عام السوال اور جنہوں نے اچھے کام کیے منہم ان میں سے معرتن بخش کا وہ اجراً عظیم اور بہت بڑے اجہر کا حضرت رحمۃ اللہ, محدث رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اول اس دین پر ایک آدمی تھا پھر دو ہوئے پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہست قوت بڑھتی گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پھر خلفا کے آدمی بعض علماء کہتے ہیں کہ اخرج اہو میں اہدی صدیقی فعد میں اہدی فاروقی فسط میں اہد عثمانی اور اہدی مرتضوی یعنی ہر طریقوں کی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ سورج اپنے اختتام کو پہنچا و دعوانا الحمد للہ رب العالمین